میرے میرا سوال رنگ کے متعلق یہ ہے ابھی تراویہ شروع ہونے والی ہے الحمدللہ مبارک متبرک فضیلتوں والا مہینہ الحمد الحمدللہ بڑا لوگوں کو ابھی سے رمضان المبار رمضان شریف کا مہینہ مبارک ہو موقع ملا ہے تو میں مبارک مبارکبادی دے ہی دوں سوچتا ہوں الحمد للہ اور مفید کا میرا سوال یہ تھا کہ ایسے علاقے میں اگر کوئی شخص ہو اپنی فیملی کے ساتھ میں جہاں پہ ہمارے عقائد کی ایک بھی مسجد نہ ہو نہ تو کوئی وہاں پہ لوگ ہوں اور ایسی جگہ اگر کوئی انسان رہ رہا ہو تو کیا وہ اپنی تراوی کی نماز گھر میں اپنے وائس اور اپنے ساتھ سالہ بچے کے ساتھ علیحدہ جماعت بنا کر یا پھر صورت اپنی تراوی کی نماز کی ادائیگی وہ کرے اور اس کو کیا کن چیزوں کا بات رکھنا چاہیے تاکہ اسلابی کی نماز ہو جائے اور اس میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھیے ذرا اس پہ روشنی ڈالے جزاک اللہ خیر اب اسرارے بارے میں تو ایسے ہی علما کا اختلاف ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا گھر میں پڑھنی چاہیے ہمارا تو یہ آل ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ طرابی پڑھنی چاہیے اور جو خود آدمی حافظ قرآن ہے اس کو چاہیے کہ آرام سے گھر میں خرابی پڑے اور آرام سے کرات کرے ترکیب کے ساتھ جیسے آفز جو ہیں وہ چارے کی طرح کترتے ہیں معاذ اللہ استفر اللہ ایسے نہ کرے بلکہ پڑے تو ہم جیسے جو آفز نہیں ہیں ان کو سننا ہوتا ہے کسی کے پیچھے بھی سن لیتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے اور جہاں بادہ زیادہ لوگ ہیں تو وہاں تو یقیناً گھر میں پڑھیں گے کسی ایسی مسجد میں نہیں جائیں گے جہاں فتنے کا ڈر ہو یا تو جماعت کے ساتھ پڑھے جماعت کے ساتھ ہوتی نہیں اکیلے پڑیں گے تو کیا ہوگا لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ اکیلا پڑتا ہے فرانس کے پیچھے نہیں پڑتا تو کتنا جو ہے یہ بڑی بات ہے اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں نماز جو ہے وہ پڑے ہاں اگر بالغ بچہ ہے تو بھائی اور بچے کو پیچھے کھڑا کر لے خود آگے کھڑا ہو جائے اپنی خواتین جو ہیں مائیں بہنیں جو بھی گھر میں ہے ان کو پیچھے کھڑا کر لے اور اگر بچہ نہ نابالغ ہے تو پھر اپنے ساتھ اپنے بھائی کو کھڑا کر لے اور پیچھے بچہ کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے عورتیں کڑی ہو جائیں تاکہ سب گھر والوں کو جو ہے وہ سواب جو ہے وہ جماعت کا تراوی کا جو ہے مل جائے اور اگر حاصل نہیں ہے اور آج کا تو ماشاء اللہ مساجد میں بھی یہ غیر مالک میں تو قرآن پاک بہت کم ختم کرتے ہیں صورتیں پڑھتے ہیں تو آدمی گھر میں بھی صورتیں پڑھ سکتا ہے صورتوں کے ساتھ تراوی جو ہے وہ پڑھے شیخ عبدالت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ نے مابا کام السنہ میں لکھا ہے کہ اگر آدمی آ پڑھنا چاہے تو یوں طریقہ چلے کہ پہلی رکعت میں کوئی ایک سورت پڑھے دوسری رکعت میں کول شرکا لیا کرے تو دس سورتیں ہوگی دس پول ہوگا بیس جو ہیں وہ ترابی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہاں جی سہیل